فرمایا اے آدم بتدے انہیں سب اشیاء کے نام جب اسنی آدم آدمنی انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اسمانو ہے اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو